نہج البلاغا کا خطبہ نمبر چورانوے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمام ہم اس اللہ کے دیئے ہے جو اول ہے اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں اور آخر ہے اور کوئی چیز اس کے بعد نہیں وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے بالا تر نہیں اور باطن ہے اور کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں اسی خطبے کے ذیل میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس طرح حضرت علی نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں بزرگی اور شرافت کے معدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہترین مقام ہے ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکا دیے گئے ہیں اور نگاہوں کے رخ موڑ دیے گئے ہیں خدا نے ان کی وجہ سے فتنے دبا دیے ہیں اور اداوتوں کے شعلے بجھا دیے بھائیوں میں الفت پیدا کی اور جو کفر میں اکٹھے تھے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا اسلام کی پستی و ذلت کو عزت بخشی اور کفر کی ذلت و برندی کو زلیل کیا ان کا کلام شریعت کا بیان اور سکوت احکام کی زبان تھی